قالوا الامر منكم فان تنازعتم في شيء فرجعوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وانا ابي لقيه تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ثلاثه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه وللرسول ولائمه المسلمين وعامتهم رواه الامام مسلم في صحيحه معذہ دین بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گشتہ جمعہ میں دین خیرخواہی کا نام ہے اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتوں کی وضاحت کی گئی تھی اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخاہی کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے گشتہ جمعہ ہی میں اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آج اس وقت جو میڈیا پر سعودی عرب کے خلاف ایک طوفان برپا ہے عید ملاد النبی کے حوالے سے اور دنیا کے ہر زبان میں یہ خبر شائع کی جا رہی ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ 30 دسمبر کو معمول سعودی عرب میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے جشن کا اعلان کر دیا گیا ہے میں نے اسی وقت تردید کی تھی گشتہ جمعے کے اندر بھی تردید کی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا کل کا دن گزر گیا کل ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی نہ یہاں سرکاری چھٹی ہوئی نہ بینک بند ہوئے نہ تعلیم بند رہی کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس سے واضح ہو کہ آج کے دن گویا کہ جشن منائے جا رہا ہے اور یہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ یہ اہل مداد کا ہمیشہ سے ہر بار رہا ہے کہ اس طرح کی روپے اور اس طرح کی غلط باتیں لوگوں کے اندر ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں الحمد یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہاں کی مملکت یہاں کی حکومت کتاب و سنت پر قائم ہے لہذا اس طرح کی بدعات اور خرافات میں ان کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی بدعات اور خرافات یہ لوگ کرتے ہیں تو الحمد یہ چیز واضح ہو گئی ہے اور جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر لانت ہو اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ علیہ الحمۃ اللہ الکاظمین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو یہ لوگ جھوٹ بول کر کے بدعات کے شاد کرتے ہیں اور اس طریقے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے اگر اس طریقے سے میڈیا کے اندر باتیں آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دباؤ کا اثر ہو اور اس طریقے سے یہاں پر بھی مدعت اور خرافات کی اجازت دے دی جائے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ الحمد یہ مملکت توہی سنت پر قائم ہے بدات اور خرافات اور شرک کے لیے یہاں کوئی گنجائش اور کوئی یہاں اس, اس کا کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں ہے تو الحمد للہ انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا اور وہ ذرع وخار ہو گئے جو آج کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے باقاعدہ ایک مہم چلا رہے تھے کہ مولکے سعودی عرب کے اندر اعلان کر دیا گیا ہے اور اب وہاں بھی جشن منایا جائے گا اور بڑے پتے کی بات یہ ہے کہ کل مجد نبوی کے اندر فورسز کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں لوگ ایسا نہ ہوں کہ ان کی یعنی یہ دیکھ کر کے کہ فوج فوج نہیں ہے فورس نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی بداعت کو شروع کر دیں جیسا کہ سے پہلے اس دن کی مناسبت سے لوگوں نے کیا تھا تو الحمدللہ یہاں کی حکومت چوکنا رہتی ہے اور جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو باقاعدہ جو ہے لوگوں کو اسے منع کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے موقع نہیں دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھے اور اس طریقے سے مدید اپنے دین کا کام کرنے کے اللہ حرمان کو توفیق نا سران حدیث کے اندر باقی اور دو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آج ان اور شرح کر کے میں اپنے موضوع کو ختم کر دوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو لوگوں نے پوچھا کس کے لیے تمہارے نبی فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے ان تین باتوں پر گفتگو ہماری ہو گئی تھی اور دو باقی باتیں جو رہ گئی ہیں بولے امت المسلمین و مسلمانوں کے جو امہ ہیں جو حکمراں ہیں اور جو خلفہ اور سلاطین ہیں ان کی خیر خواہ و جو عام مسلمان ہیں ان کی خیر خواہ جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کی خیر خواہ کیا ہے ان کی خیر خواہی ان کی اطاعت کرنا ہے اللہ رب الام نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور المر من اور جو تم صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو اور اسمر کے, کے اندر میں نے غالبا اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے اندر علماء بھی شامل ہیں اور جو اہل امر ہیں یعنی جو عمرہ ہیں اور جو سلاطین اور حکمراں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں علماء دین کے معاملے کے جانکار ہیں وہ دین کے عمر کے مالک ہیں سمجھ لیجئے اور جو حکمراں ہوتے ہیں وہ دنیا امور کے یا ملک کے یا اس طریقے سے حکومت کے کے عمر کے مالک ہوتے ہیں اس لیے جو صحیح تفسیر ہے علماء نے بیان کیا مفسرین میں کہ العلمر کے اندر دونوں علما دونوں گروپ شامل ہیں ایک تو علماء بھی شامل ہیں اور دوسرے جو حکمراں اور سلاطین ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں تو ان کی خیر خواہی یہ ہے ان کی کی جائے اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لا تعالیٰ تعلیہ مخلوق ان کی معاشت جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی لہٰذا ورما بھی مخلوق ہیں اہل اور سلاطین بھی مخلوق ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کہی جائے گی وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی حتیٰ کہ اگر کسی کے والدین اپنے بچوں کو اللہ ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تعلیم دیں تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا ان کا ادب احترام اپنی جگہ ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اگر کوئی تعلیم دے گا یا اس طریقے سے کوئی دعوت دے گا تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا تو اہل جو امر ہیں جو خلفہ اور اس طریقے جو سلاطین ہیں ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان ان کی انجائز باتوں کو مانے جو کتاب و سنت کے موافق ہے اس طریقے سے ان کے لیے دعا کرے ان کی بھلائی کے لیے ان کی خیریت کے لیے اور اس طریقے سے ان کی اصلاح کے لیے انسان ان کے لیے دعا کرے اور اگر ان کے ہاں کوئی خامی ہے کوئی عائب ہے تو اس خامی اور عائب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے اگر کوئی آدم اس بات اس بات پر قاتر ہے تو اور اگر اس کی استدا یہ چیز باہر ہے تو اس کے لیے دعا کرے کیونکہ جب حکمراں صحیح ہوتے ہیں تو پورا ملک صحیح رہتا ہے اور اس طریقے سے انسان دین پر بھی صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے اگر ان کے ہاں فساد ہو اور اس طریقے سے ان کے ہاں پر غلط باتیں ہوں تو اس طریقے سے انسان صحیح طریقے سے اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے لہذا ان کے اصلاح میں دین کی بھی اصلاح ہے اور ملک کی اور حکومت کی بھی اصلاح ہے اور ملت کی تعمیر و ترقی ہے اس لیے سلب صالحین نے ہمیشہ سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو عمرہ ہیں حکمراں ہیں انسان ان کی اطاعت کرے اور اگر ان کے یہاں کوئی خامی اور کوئی عیب نظر آتا ہے تو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے انسان ان کو نصیحت کرے البتہ جرائد میں لکھنا مجلات میں لکھنا ممبروں سے بیان کرنا روڈوں پر کھڑے ہو کر کے بیان کرنا یہ اہل سلف کی یا اس طریقے سے صحابہ تعویم طب تعبین کی روش نہیں رہی ہے یہ جو خوارج ہیں یا جن کے اندر اس طرح کے جرسوں میں اور کیڑے ان کے دماغ میں ریکھتے ہیں یہ ان کا مناج ہے سلف صالح کا جو مناحج یہ ہے کہ انسان ان کو نصیحت کرے خاموشی کے ساتھ جیسا کہ بہت سارے نصوص اس کے تعلق سے آتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان کو خاموشی کے ساتھ انسان جا کر کے ان کو نصیحت کریں اگر اس کی استطاعت میں ہے تو اور اگر اس کی استطاعت سے باہر ہے تو ان کے لیے دعا کرے وہ لیکن روڈوں پر کھڑے ہو کر کا ان کی برائیوں کو بیان کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اسلام نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے قرآن حدیثوں کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں وہ جو ان کے پاس طاقت ہے اس طاقت کو برباد کرنے کے لیے یا اس طریقے سے اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کے اندر کمزوری آئے یا اس طریقے سے مسلمانوں کو جلاٹی ہے اس لاٹھی کو دو حصے کیے جائیں شریعت کے اندر باقاعدہ اس کیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بادشاہ ظالم ہے تو تم اس کے ظلم پر صبر کرو تم قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا اور اگر وہ ظالم ہے ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ربان اس کی بات پوچھ کرے گا لیکن ان کے خلاف لوگوں کو بھارنا ان کے خلاف اکسانا ان کی برائیوں کو محفلوں میں بیان کرنا یا اس طریقے سے روڈوں پر بیان کرنا جرائد اور مجلات کے اندر لکھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اسلام نے ہمیں حدیثوں کے اندر صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں عبادہ بن سامد رضی اللہ عالم فرماتے ہیں اور دیگر حدیثیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی اور اس لیے بہت اس بات کی بہت کی کہ ہمارے جو حکمرہ ہیں ہم ان کی اطاعت کریں اگرچہ وہ ظلم کریں اگرچہ وہ ہمارے اوپر ظلم کریں لیکن ہم ان پر سبر کریں گے اور اس طریقے سے ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ دین اسلام کے در قطعہ انجائز نہیں ہے آج دیکھیں جو عرب کی صورتحال ہے یہ کیوں ایسی ہے ہر جگہ پہ دامنی قتل و گری خون مسلمانوں کے اس قتل سستا ہو گیا ہے کہ مسلمان خود ایک مسلمان کے خون کا پیسہ ہو گیا ہے اور روڈوں پر اور اس طریقے دیکھے کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کیوں یہ یہی وجہ ہے کہ جو خارجیت ہے اور جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ جو کیڑا رین رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا اور نئی حکومت لے کر کے آنا یہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ آج مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی گئی ہے اور مسلمان کس طریقے سے گاجر مولی کے طریقے سے ملکوں کے اندر کاٹے جاتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے ہاں امن و امان ہے ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کے جو قائدین ہیں اور ملک جو رہبر ہوا کرتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کے جلوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ ابو سلمان ملکوں کے اندر امن و امان باقی نہ رہے کیونکہ اگر امن و امان نہیں رہے گا تو حکومت کے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور اس طریقے سے وہاں کبھی امن و امان نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ مسلمان ملکوں کو اور مسلمان اقوام کو مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے ذریعے سے قتل کیا جائے ایک بڑی سازش کے تحت یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ورنہ اپ دیکھیے جو غیر مسلم لوگ ہیں اور اس طریقے سے جو دشمنان اسلام ہیں ان کے آپ دیکھیے جی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کوئی بغاوت نہیں کرتا کوئی ان کے خلاف عروج نہیں کرتا کیوں اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک کمزور ہوگا ہماری عوام کمزور ہوگی اور اس طریقے سے ہماری طاقت بکھر جائے گی لیکن یہی چیز جی وہ مسلمانوں کے اندر انقلاب کے نام پر طاقت کے نام پر ظلم کے نام پر انخلا آواز اٹھانے کے لیے اس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے اسی وجہ اس سے میرے بھائیوں جو سلم سالیم کا مناج ہے اس مناج کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے سلم سالیم کا مناج یہ ہے کہ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو بھی ان کے ظلم پر صبر کیا جائے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے اللہ نے آپ کو دیے گھر آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں آپ باپ جو ہوتا ہے وہ گھر کا مالک اور بادشاہ ہوتا ہے جو ماں ہوتی ہے وہ گھر کی ملکہ اور رانی ہوتی ہے اگر وہاں مان لیجئے ماں باپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو کبھی تو کیا بیٹا اپنے گھر والوں کے خلاف ماں باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے کیا گھر کی جو رات دارانہ باتیں ہیں یا گھر کی جو باتیں ہیں کیا ان باتوں کو لا کر کے روڈ پر سب کے سامنے بیان کرتا ہے اگر کوئی ایسا بیٹا کرتا ہے تو نافرمان ہے اور لوگ اسے ڈانٹیں گے اور کہیں گے تمہارا یہ عمل غلط ہے اگر کچھ بھی ہے وہ تو تم صبر کرو ان کی صلاح کے لیے دعا کرو اور اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ لیکن یہ کہ اسے روڈ پر لے کر کے آنا اور سب کے سامنے گھر کی برائیوں کو بیان کرنا یہ دانش نہیں ہے یہ تو اہل جو آدھائے اسلام ہیں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں یہ ان کی سازش ہے جس سازش کا شکار آج مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لوگ یہی طاقت سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ سب سے بڑی طاقت ہے یہ سب سے بڑا ادب ہے یہ سب سے بڑا انسان لوگوں سے سمجھتے ہیں انصاف لیکن بھائیو یہ سراسر حرام ہے ایسا کرنا شریعت کے اندر ناجائز اور خلط ہے کبھی بھی اس بات کی شریعت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے آج دیکھے جن ملکوں کے اندر یہ ہوا آج سب دعا کرتے ہیں کہ پہلے کی حکومت بہتر تھی پہلے اچھا تھا پہلے کم سے کم لوگوں کے اندر امن و امان تھا اور اس طریقے سے لوگ الحمد للہ اسلام کے اوپر عمل پیرا تھے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے آج مساجد بھی جو ہے آج دیکھے ویران ہو رہی ہیں مساجد بھی تباہ کی جا رہی ہے مدرسے تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے مسلمانوں کے خون بہے جا رہے ہیں روڈوں کے اوپر جا رہا ہے یہ کیوں اسے اسی بنا پر اللہ نے اس کو طاقت دی گئے رات کو آپ اگر کوئی ایک عمولی انسان ہے اگر اس کے خلاف کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ بھی اسے برا سمجھتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ اس بات کو برداشت کرے کہ اس کی برائی کو آپ جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو ایک حکمراں ہے ایک ملک کا اس کی برائی اگر بیان کریں گے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے اندر کیا ہوگا ان کا اعتماد اٹھے گا بادشاہوں سے حکمرانوں سے اور اس طریقے سے بدمنی ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی اور مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے اور مسلمانوں کی طاقت اور خود برباد ہو جائے گی اور وہی آج چیز ہو جو دشمنان اسلام چاہ رہے ہیں آج وہ چیز کی جا رہی ہے تو میرے بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ اس کے میں کیا گیا صلب صالحین کے کتنے اقوال اپ کو ملیں گے حتے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں صحابہ کرام میں سے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اولو النفاق المرء كلامه في العمراء کہ نفاق کا سب سے پہلا دین یہ ہے کہ جو اہل امر ہیں جو امراء ہیں ان کے بارے میں انسان کلام کرے ان کی برائیوں کو انسان لوگوں کے سامنے بیان کرے اس طریقے سے امام بر بہت عظیم عالم اور امام گزرے ہیں وہ بیان فرماتے ہی رہا سلطان فا علم صاحب و حبا. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے اوپر بد دعا کر رہا ہے تو جان جاؤ کہ وہ صاحب بداعت ہے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے کوئی دہم تو سلطان بصلاح و توفیق فا صاحب و اور اگر تم دیکھو کسی کو سنو کسی کو اپنے بادشاہ کے لیے حکمراں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی صلاح کے لیے اس کی درستگی کے لیے فالح منو صاحب وہ سننا تو تم جان لو کہ وہ سنت والا ہے وہ صاحب و سنت والا ہے اور جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے اس طریقے سے عرب سضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہم سے جو بڑے لوگ گزر چکے ہیں حالانکہ یہ بھی صحابی ہیں خادم رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں صحاب رسول میں سے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ وہ ہمیں منع کا کیا کرتے تھے کہ لات سب کو جو تمہارے عمرہ ہیں جو سلاطین ہوں گے گالے نہ دو ولا غسو ہوں نہ ان کے ساتھ تم جو ہے اور خیانت کا معاملہ کرو غلط مدو ہوں اور نہ تم سے رکھو اور اللہ تعالی سے جرو اور اس کوئی ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العال کی طرف سے ایک ہے اور اللہ تعالی کے جو اداب آتا ہے کو تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا عذاب کو تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا کسی کے اگر کہیں طوفان آئے کہیں سیلاب آئے کہیں تعاون کی بیماری ہو تو کیا انسان اسے عذاب کو اس بیماری کو تلوار کے ذریعے سے خروج اور بغاوت کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے نہیں ختم کر سکتا وہ فرماتا ان ماتقا وہ تستدفا و بدوا و توبت والف ان برائیوں کو ان, عذاب, ان اس عذاب کو دعا کے ذریعے سے توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے گناہوں کو چھوڑ دینے سے انسان ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے لہذا یہ جو چیز ہو رہی ہے اگر ہو کہیں پر اس طریقے سے تو انسان اس کے لیے دعا کرے دعا کے ذریعے چیزیں ختم ہو سکتی ہیں البتہ ان کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا لوگوں کو خروش کرانا یہ میرے بھائیو مسلمانوں کے خون جیسا کرنے والی بات ہے ایک مسلمان کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب حجت الداء کے اندر فرمایا تھا انما اموالکم حکم و حرام علیکم کا حرمت ماضا فی شاہر کماذا وہ فیمل کیا آپ نے فرمایا تھا تمہارے تلوار کے سمنا کیا گیا یہاں کو ننگی تلوار کتاب اشارہ کرتا ہے تو گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام تلوار لے کر کے انسان گھوم نہیں سکتا اس سے مسلمان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے دہشت پیدا ہوتی ہے جس اسلام کی تعلیم ہو کیا اسلام کے اندر مسلمانوں کو خروش پر بغاوت پر جو ہے جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑا دیا جائے حکومت وقت سے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا خون ہو جائے آپ غور کیجئے آج جو صورتحال ہے بڑے افسوسناک صورتحال ہے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے یعنی انسان کے روپتے کھڑے ہو جاتے ہیں ملکوں کے اندر جن جی ملکوں کے اندر لوگوں نے حکومتوں کے خلاف خرز و بغاوت کیا آج جا کر کے دیکھیے وہاں کی صورتحال کیا ہے نہ بچے محفوظ ہیں نہ مسلمان نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مسجد مدرسہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے کیا ہوا اس سے بری چیز آگئی گئی اس سے زیادہ فداد ہو گیا اس زیادہ وہاں پر بدمنی ہوگئی وہاں جو پہلے نمازوں کی اور تمام چیزوں کی انسان کے لیے بڑی آسانی کے پر عمل کر لیا کرتا تھا آج مسلمان ڈر کے مارے اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا ہے بچے مدرسوں میں نہیں جاتے ہیں بازار ویران ہو رہی کیوں؟ خوف ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا مجھے قطر کر دیا جائے گا کیوں ایسا ہوا یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے سر سال کے کو مناظر اور جو خوارج ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے جو نکلے تھے ان کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم کی پیروی کی ان کی تباہ کی اس لیے آج یہ صورتحال حال ہے کہ مسلمان خود مسلمان کا جانے دشمن بن چکا ہے مسلمان خود اپنی طاقتوں کو برباد ختم کر رہا ہے آج یہ صورتحال ہے تو مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ان کی برائیوں کو بیان کرنا ان کے خلاف خرج بغاوت کرانے کرانا یا لوگوں کو بھرنا یا اسی کتابیں لکھنا یا لٹریچر سے لکھنا یا لوگوں کو دینا یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی کو یہ ظلم عظیم ہے یہ مسلمان کے خون کے جو ہے جانی یہ یہ یہ مسلمانوں کے خون کے خون سوداگر ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں خود محفوظ رہتے ہیں لیکن مسلمان بھائیوں کو اور دیگر لوگوں کو جا کے کٹوا دیتے ہیں ان کا کوئی بچہ نہیں مارا جاتا ان کے گھر کا کوئی فرض نہیں مارا جاتا وہ لوگ مارے جاتے جو بے عوام ہوتے ہیں جو بےچارے عوام ہوتے ہیں ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جان کو اپنے بچوں کو, اپنے مال کو, سارے چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں لہذا ہوش کے سازش کی جا رہی ہے گیم کیا جا رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کی طاقت کو برباد کیا جا رہا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی کبھی بھی کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج کرنا شریعت کے اندر نہیں ہے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے اس کے ظلم کو برداشت کیجیے اس کے لیے دعا کیجیے آپ اس کے لیے دعا کیجیے اور علماء نے جو شرطیں رکھی ہیں میرے پاس بھی کلی شرطیں ہیں کہ شرطوں کا پائے جانا ہی ناممکن ہے یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا حکمراں ہے جو کھلے عام کفر کی تعلیم دیتا ہے کھلے عام کفر کرتا ہے کفر کو لوگوں کی کبر لوگوں کو بلاتا ہے تب بھی آپ کو صبر کرنا ہے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسلمان کا خون نہیں بہے گا کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا آپ کو بات کی ذمہ دار گارنٹی ہو اور یہ بھی گارنٹی ہو کہ اس کے بعد جو بادشاہ آئے گا حکمر آئے گا اس سے زیادہ نیک اور بہتر ہوگا اگر تمام چیزیں پائی جائیں کہ ایک مسلمان کا خون نہیں بہے گا اور اس کے بعد آنے والا جو حکمرہ ہوگا اس سے زیادہ بہتر ہوگا امن و امان ہو جائے گا اگر تمام شرطیں پائی جائیں تب آپ خروج کر سکتے ہیں ایک مسلمان کے خون بہانے کی بھی شریعت کے نظات نہیں ہے اللہ کے کی کے حدیضہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر پوری دنیا ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہے ایک مسلمان کا خون بہے اللہ اربان کا نہیں ہے اتنا زیادہ مسلمان کے خون کی قیمت ہے لیکن آج مسلمان خود مسلمان کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے اور مسلمان کے قتل کرنے کو جہاد سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت رہا جہاد کر رہا ہوں یہ جہاد دہشت گردی ہے جو مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ قیامت کے جواب دہ ہوں گے شریعت قرآن کریم نے باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت شدہ سنائی ہے کیسے لوگوں کے لیے اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے اللہ نے ان کے لیے دردناک اداب تیار کر رہا ہے کر رکھا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دننا چاہیے قیامت کے لیے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے پھر مسلمانوں کے جو قتل عام کرا رہے ہیں مسلمانوں کا جو خون بہا رہے ہیں ان کے سب کی ذمہ داری انہیں کے قدروں کے اندر جائے گی اور ان سب نے قیامت سوال کیا جائے گا تو میرے جو مسلمان حکمرانوں کی ایک مسلمان ایک شخص جس کو اللہ نے چھوٹی سی سلطنتہ فرمائی ہے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے دین پر تربیت نہیں کر پاتا ہے نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ بچے اس کے نماز پڑھتے ہیں اس کے یہاں بے پردگی کا ماحول ہے بہت ہی افراتفری دین سے دوری کی زندگی گزرتی ہے لیکن وہی شخص سب سے زیادہ حکمرانوں کے خلاف میدان میں نظر آتا ہے اللہ نے اس کو اسے حکومت ادا فرمائی ہے اللہ نے اسے بھی اپنے ایک ملک ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی سلطنت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے چھوٹی سلطنت ادا فرمائی اس چھوٹی سی سلطنت کے اندر وہ دین کو نافذ نہیں کر پاتا اسلام کو نہیں نافذ کر پاتا بیٹا اگر ایسی حرام چیز کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے تو بھی پیار میں محبت میں آ کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لا کر کے دے دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کا پورا گھر دین اور اسلام کے خلاف گزرتا ہے لیکن وہی شخص سب سے زیادہ جب اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے حکمرانوں کے اندر یا ملک کے اندر تو سب سے پہلے پہلے سب کے اندر وہ آدمی نظر آتا ہے اپنے گھر کی برائیوں کو بھول جاتا ہے اپنے گھر کی غلطیوں کو بھول جاتا ہے کہ میں چھوٹا سا گھر مجھے اللہ نے دیا ہے اللہ کے سن کے حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو رویے دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر اس نے خیانت کی تو قیامت کے دن اللہ اربانا ان سے سوال کرے گا یہاں باپ سے ماں سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا بیویوں سے شوہروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا شوہر سے سوال کیا جائے گا سب سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ چھوٹی سلطنت اللہ نے جو آپ پتا کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ذریعے اللہ تعالیٰ کا خور کھائیے اپنے گھر والوں کو بچوں کو دین پر تربیت کیجئے یہ تو ہم سے نہیں ہو پاتا لیکن اگر کوئی چھوٹی سی غلطی حکومت کے ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو لے کر کے وہ اڑ جاتے ہیں کے اندر لکھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان پہ یعنی بیان, بیان کرتا ہے نزے لے لے کر کے بیان کرتا ہے اور بڑے اس کے بڑے کے ساتھ بیان کرتا ہے اور ان چیزوں کو یہ باہر بھی سمجھتا ہے اور جبکہ اسی کے بارے میں اگر کہیں بیان کیا کہ جائے تو اس کو برا سمجھتا ہے اسے وہ برا سمجھتا ہے تو میرے بھائیوں یہ جو حکمراں ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر ان کی سب سے بڑی خیر خواہ یہی ہے کہ انسان ان کی بھلائی کے لیے ان کی دعا کرے سلم سالم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب میری کون سی دعا قبول کرے گا تو میں وہ دعا کروں گا جو بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور بھلائی کے لیے میں یہ دعا کروں گا اور ساری دعائیں میں چھوڑ دوں گا کیونکہ جب بادشاہ کی صلاح ہوتی ہے پورے ملک کی صلاح ہوتی ہے مسلمانوں کی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور مسلمان عمنان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن جب مسلمان جب حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور اس طریقے ان کے خلاف لوگ خروج و بغاوت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے سب کچھ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے کہ آج جو ماحول ہے پوری دنیا کا عربوں کا یا اسلامی ممالک کا ان کے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے اور وہ ممالک جہاں جو, جو اس شکرے کو لوگوں کے اندر عام کرنے والے ہیں آپ جا کر کے دیکھیں ان کے ہاں کتنا ظلم ہوتا ہے لیکن ان کے خلاف خرج بغاوت نہیں کرتا وہ برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور اس طریقے سے ڈال کر کے مسلمانوں کی طاقت کو مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی طاقت و قوت و کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی صحیح طاقت اور قوت ہے جو تھوڑا بہت کچھ ان کا جو ہے جو کچھ رہ گیا ہے وہ ساری چیزوں کو انہی مسلمانوں کے ذریعے سے خبر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت ہو چکا ہے مسلمانوں کا خون بہت بہ چکا ہے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں بہت زیادہ برباد ہو چکی ہیں اب بھی اگر انسان مسلمان سمجھ لے تمہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ العزیز ان تمام چیزوں پر کنٹرول ہوگا اور اس طریقے سے مسلمان کا خون انشاءاللہ العزیز کی دیت سے محفوظ رہے گا تو یہ جو حکمراں ہیں ان کی خیر خای ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں ان کی اعتاد کریں ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کریں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے منحانہ سلطان اللہ, اللہ جو اللہ الرامین جو, جو بادشاہ اور سلطان کی توہین کرتا ہے زمین میں اللہ رب اس کی توہین کرتا ہے اللہ الامین اس کی توہین کرتا ہے اس طریقے سے سلم سالین کہا کرتے تھے وہ مین نہارتی سلطان بادشاہ کی جو برائیوں توہین میں سے یہ بھی ہے اظہار ویوب ہی وہ تفسیر ہی ان کے ویوب کو بیان کرنا ان کی خامیوں کو بیان کرنا وہ لحتیثی و ظلم ہی امام آمنا اور اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا وہ نصیحتہ و مجاہرتن اور اس کو کھلے عام نصیحت کرنا یہ سب کیا ہے یہ بادشاہ کو توہین کرنے والی چیزیں ہیں فعض الکلام فی الطل اللہ حاضر الحمر الملکرط الفطن کیونکہ جو رات العمر ہیں جو حکمراں مسلمانوں کے ان کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کرنا لوگوں کے سامنے یہ منکرات میں سے ہے فتنوں میں سے ہے فلاں پر میں یہ پال ڈالی لہٰذا تم دھوکانہ کھاؤ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے وہ لو حسنت نیت ہو اگر جو اس آدمی کی نیت صحیح ہو وہ شارا فضل ہو اور اس کا فضل اور اس کا جو خیر عام ہو خلاف نہ شرع کیونکہ یہ شریعت کے نصوص کے خلاف ہے وہ منہاج سلف اور سلف صالح کا جو منہاج ہے اس کے خلاف ہے وہ فتنا یہ کیا یہ فتنہ ہے یہ یہ بربادی ہے یہ نحوست ہے الوداع اور یہ جو اہل احواہ ہیں اہل بداس ہیں اہل باطل ہیں یہ ان کا منحج یا ان کا طریقہ ہے یہ صلف صالحین کا منہج اور طریقہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کی برائیوں کو سب کے سامنے بیان کیا جائے یا اس طریقے سے ان کے ظلم اور جاتی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو صلب صالح کے منہج کو اگر انسان اپنائے تو اور ان شاء اللہ عظیم ان تمام چیزوں سے بڑے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو ماہبی نے فرمایا کہ جو بادشاہ ہیں جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کی بھی خیر خواہ کرنا ہے اور ان کی خیر خواہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور سے ان کی اطلاع کی جائے اور اس طریقے سے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خاموشی سے جا کر کے ان کو نصیحت کرے ہارون رشید کو کسی نے لوگوں کے سامنے اسے بہت ساری نصیحت کی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے نصیحت نہیں کی ہے بلکہ تم نے میری فضیحت کی ہے میری بر... تم نے میری رسوائی کی ہے سب کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے میری برائی تم نے بیان کی یہ میری نصیحت نہیں ہے اور اس طریقے سلب صالین نے کھلے عام نصیحت کرنے سے لوگوں کو نام لے کر کے یا اس کو برائیوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے سب نے منع کیا ان تمام چیزوں سے لہذا ہمیں اس معاملے میں اور ہر معاملے میں سلب صالین شالح کے محج کو اپنانے کی ضرورت ہے اور جو اس طرح کی کرے ان کو بہت زیادہ مال دیا کرتے تھے لیکن جب لے کر کے جاتے تھے تو راستے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بدل دے اللہ تعالیٰ اتنے عدم انصاف کے ساتھ حکومت کی لیکن اس کے باوجود بھی جب لوگ بیت المال سے مال لے کر کے جاتے اور اتنا زیادہ وہ دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اتنا زیادہ مال ہوا کرتا تھا لیکن راستے میں جاتا لے کر کے تو ان کے خلاف بدوا کیا کرتا تھا یہ سب خوارج کی پہچان ہے حکمرانوں کے خلاف بدعا کرنا ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا ان کے خلاف بھڑکانا انقلاب کے نام پر اور اس طریقے سے تبدیلی کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر یہ مسلمانوں کا اتلام ہے یہ مجرم ہیں مسلمانوں کے یہ گنہ لوگ ہیں کیا کے دن جواب دہ ہوں گے اتنے مسلمانوں کے قتلام کا ساری ذمہ داری ان کے, کے اندر ہوگی اور قیامت حساب دیتے دیتے ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا تھا یہ ہمارا طریقہ غلط تھا اور سلب سالین کی منعت کے خلاف تھا اس لیے سلب سالین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان کے ظلم کو اور ذاتی کو برداشت کریں جیسے ایک بیٹا برداشت کرتا ہے ایک گھر والا برداشت کرتا ہے اس طریقے سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ان کے خلاف خرج کرنا یہ خوارج کی اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کی پہچان ہے جو جو جنہیں باغی الخارجی کہا جاتا ہے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ مجھے مل جائیں، تو میں سبوت کو قتل کیا گیا تھا ویسے میں ان کو قتل کروں گا کیونکہ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر بدامنی ہوگی اسلام پر کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی کی جان محبوظ نہیں رہے گی اسی لیے یہ جو لوگ ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے تو یہ اہل جو امر ہے اور جو حکمراں ہیں ان کی خیر خواہ ہے اور آخری خیر خواہ جو ہمارے نے بھی فرمائی وہ آمدہ جو عام مسلمان ہیں ان کی خیر خواہ بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عام مسلمانوں کی خیر خواہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں بیمار ان کی عادت کریں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں انہیں معروم کا حکم دیں انہیں منکر سے روکیں اور اس طریقے سے جب وہ ان کی وفات ہو آپ ان کے جنازے میں شریک ہوں تدفین میں شریک ہوں میں شریک ہوں اور پر کے کام آئیں جب بھی ان سے ملاقات ہو خندہ پیشانی سے کریں اور ان کے لیے حسن زب رکھیں ان کے لیے بہتر سوچیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس طریقے سے وہ مصیبت میں ہوں تو آپ مصیبت میں ان کے کام آئیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں اور اس طریقے ان کی پریشانیوں کو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں وہ دعوت دیں آپ ان کی دعوت قبول کریں جب ان سے ملاقات ہو آپ ان سے سلام کریں اور اس طریقے سے جب وہ آپ سے مشورہ لیں آپ انہیں اچھا مشورہ دیں یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی خیر خائی کے اندر عام مسلمانوں کی خیر خائی کے اندر شامل ہیں اور ایک حدیث میں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں جب ملاقات کرے سلام کرے اور جب دعوت دعوت کو قبول کرے جب بیمار ہو تو اس کی عادت کرے جب وہ بیمار ہوئے تو عادت کرے اور جب وہ مشورہ طلب کرے اس کو اچھا مشورہ دے اسے جو ہے اچھا مشورہ دے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ ایک مسلمان کی ہیر خائی کے اندر شامل ہیں ان کے عیور کی پردہ پوشی کریں پڑوسی ہے تو اس کے اس کا خیال رکھیں اور اس طریقے سے اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو ان کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں بلکہ ان کی صلاح کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے دعائیں کریں یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بنتے ہیں اور سب سے بڑا حقیق ہے میرے بھائیوں کہ آپ اسے توحید کی تعلیم دیں سنت اسے تعلیم دیں اگر وہ سر کے اندر ہے بداعت کے اندر ہے تو آپ اس بات سے جڑیں کہ اللہ ربان السلامل کے دن آپ سوال کرے گا کیونکہ آپ کے پاس علم ہے تو علم ہے تو آپ اسے تعلیم دیں اسے سکھائیں اور اسے جہنم کی آگ سے بچائیں سنت کی روشن شاہراہ پر لے کر کے آئیں اور شرک کی تندروں سے نکال کر کے توحید کی سنت پلا کر کے اسے ایک آمدن کرے یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ آپ اسے معروف بھلائی کا حکم دیں اور اس کو منکر سے روکیں اور صحیح بات کی اس کو تعلیم دیں یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے حقوق کے اندر آتی ہیں تو یہ جو حدیث تھی اس حدیث کی بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شرع کی ہے میں اللہ تعال دعا کرتا ہوں کہ اللہ براہین ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نہ سنائے اللہ ابراہیم مسلمانوں کی حفاظ سنائے اللہ البراہین تمام مسلمانوں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں اللہ ابران ان کی حفاظ فرمائے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حالت کرے انہیں برباد کرے اور ان کی تدمی تدبیر کو ان کی تدبیر اور ان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنا دے اور اس طریقے سے اللہ اللہن ہم سب کو توحید سنت پر قائم رکھے اب نبی کی شریعت عمر کرنے کی توفیق عائد فرمائے ہر قسم کے شرک اور بدعات سے اللہ ربران ہم سب کو محفوظ رکھے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اللہ ربرن نے ہم سب کو توفیق عام ربر حمیز بار کلو بلا حکیم ان کریم ملک